مطلع کے رضا. منبع ہدایت استاد مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صاحب چشتی کاشریف لیا کے آپ کا نورانی بیان شروع فرما نے بیان قبل محبت ہلان کر کے اپنی بہلانا محبت کا اظہار کرتے ہوں نعرہ لگا نعرا تکبیر نارا نارا نارا حضرت الحمد اللہ الحمد اللہ سید رسول وسلا تو وسلام معلا سید رسل و خاط محمد مصطف والا عل و اصفاب وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والسقفاء أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَا الرَّسُولَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سبحان الله آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ آمين منوسلام علیک اللہ سیدیا حبی الله۔ علیک سیدی یا تمن قلوب نلو بلعین السلام علیکم درو تو بعد اس آجر کی دعا ہے کادر متلک جلا جلا لوہ بارگاہ اندر اپنے پاک کے باد مکر میم ددکا ناچیر ہر شرف فتمت نجات اتا فرماوے اور مرد کامل صاحب صدق و صفا حضور خواجہ حاجی دیوان رحمت اللہ تعالی دے زیر سایا آپ دی دربار شریف کے خان کا ڈوگران ڈوگر ناچیز دی حاضری نرف قبول بخشی انہوں کا سدکا حق سچ بولن کی توحفی فرما فرماوے ہر اس گلتوں محفول فرماوے جس اچھ آپ راضی نہ ہوئے اور او گل کرن دی توفیق عطا فرماوے جس اچھ مالک تعالی خود راضی ہوئے دوستو مختصر وقت دے اندر حق بولنے اور حق نو سن کے قبول کرنے بارے چند گلیں تنا اور سنایا اور خدیف اور اکوال صاحبہ بلا لحاظ سناوڑیاں بغیر جانبداری تو سنا بغیر فرقہ پرستی تو سنا بغیر مخلوق دی رضا اور دی نو سامنے نام دے سناوڑیاں مہاج اللہ تعالیٰ راضی کرنا اسے اس پاک محبوب صلی اللہ تعالی والی وبارک وسلم راضی کرنے کی خاطر حق سے سچ تے مبنی گل کوئی نہیں مارنا کہ میں نہیں سکاں گا کہ اس محفل میں حضور آ رہے ہیں آ چکے ہیں یہ فضا بتا رہی ہے یہ ہوا بتا رہی ہے نہ میری کوئی ایڈی اکھ ہے نہ مینوں کوئی قوت تام ملی جس میں میں پھاڑ لوا ہزور آ گئے محفل تشریف لا چکے ہیں سن کو بتن نہیں سرکار دا آمنا نہ کوئی آمنا آپ دا معمولی شاو ہے تشریف لانا آپ دا کوئی معمولی شہر نہیں کم بخت نے جڑے ایوے کوڑ ماری رکھتے ہیں حضور یہ آخنا حضور آ رہے ہیں یہ حضور پاک جھوٹ تھپنے بہتان ہے کہڑی وی اندھ کو آئی ہے آ رہے ہیں کہ انہوں خبر دیتی حضور آ رہے ہیں सैयद लंबे यार सल अला तला वसलम की गल मुबारक मुंह चो नहीं कट थटी हुई सोच के बोली रहा आप सरकार का तशरीफ लाना कोई मामूली बात नहीं और ना ही दी तशरीफ आवरी वेखना महसूस करना मामूली बात है तो नथु रंग खैरे का कोई काम नहीं پیر مہرلی شاہ دا کام <laughs> وہی جانتے ہیں وہی ویختے ہیں تو محفل چاہتے ہیں ہزور آم محفل محفل نیتاں کی, پتا کی, ساڈی نیتا کی ریا مقصود ہے تو کوئی شک بولنے ہر ہے بخاو ہے کی پتا کی مقصد سا پھر فرمانیا غیر شری کام کرنے والے بندے تو عد رنگے سارے بیٹھے حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم دا تشریف لانا کہ اللہ تعالیٰ ولیاں واسطے نصیب بنتا ہے بس. تو میں ان کوئی گل نہیں گا میں صرف قرآن و حدیث بیان کرنا ہے قرآن و حدیث دے مطابق سانو یہ بیان کرنا ہے حق بیان کرنا پھر حق نم کے قبول کرنا اے یہ مسلمانوں کڈا وڈا کر ہے بس بیان کرنا کڈا وڈا کر دیا دکھنا اللہ تعالیٰ نے جو دین اتاریا نا جیڑا اللہ تعالی دی طرفوں قرآن مجید دی شکل چایا جنہوں اسلام آخر محبوب دوالم صلی اللہ تعالی وسلم سے مبارکہ دی شکل ہے جن اسلام آخر اے دین ہر کسے تو بڑا ہے ہر کوئی یہ اگے چھوٹا ہے. ہر کسی نے اس دیے چلنا یہ نہیں چل سکتا جیڑا دین نو اپنے پیچھے چلاوے وہ او منافق اور مومن ہوتا ہے جہا اپنے آپ دین مگر دگر ہے میری گل سمجھا باقی دے باقی رہ گئے اللہ تعالی دے محبوب نو دی اللہ تعالی کی طرفوں جو حکم آنے اس دے پچھے چلنا ہوں اللہ دے محبوب نے اللہ دے حکم ن اپنے پیچھے نہیں چلایا اللہ دے محبوب نے آپ اپنے رب سونے دے حکم دے مطابق چلایا اور یہ چلایا ہے کہ آپ دا بولنا اللہ دا بولنا بن گیا یعنی yani, ادھر فنا ہے ادھر فنا نہیں رب سونا بندے فنا نہیں ہوتا بندہ رب چ فنا ہوتا یہ نہیں ہوں اللہ تعالی بندے دے مگر چلتا بندے خدا تعالی دے مگر چلنا ہے پہن کالک مخلوق مخلوق مخلوق لاک رتبے پوے اپنے خالق دو مقام نو اپنے ہر کسے نو اللہ تعالی دے حکم دا تابے دار رہنا پہ یہ جڑا آکھیا جاندے نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری راہ کیا ہے لوگ سمجھتے کو نہیں اس دا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اگے اگے ہوتا راب پیچھے پچھے ہوتا دا آس کی کرنا حقیقت یہ ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ دا بندہ اپنے ارادے اپنی خواہشات بالکل ختم کر بیٹھتا اور اللہ دی تقدی اگے ہو ہے فنا کہ مطلب کہ میں کوئی طلب رکھتا ہی نہیں جو چھڑے گا میں راضی ہوں جب بندہ یہ کرد اس مقام سے اپلتا کہ اینے اپنے ارادے ترک کر دیتے ہیں अपन खैशा खत्म कर दियां और खालिद तला की तकदीर ना दे बैठे बस जो तू फरमा जो तेरा हुक्म अमर आएगा जो तेरी तकदीर होगी मैं उ मेरा अपना कोई इरादा नहीं मैं तेरे इरादे अपने इरादे नाबा फना कर छो हम बंदे इरादे आला रा पासा रहा ही ना रहा ही रहा रब आ सिर्फ जे रब आ रहा तो इवें समझो रब आप तो पुछद प्या बे का ना हैिरा बंदा तो आपू फनाती खड़ा जदों अपने इरादे छी खड़ा है तो हूं इो ही होना है कि रब वाहला शरीक मौला सोना आप अपने आप तो पुछद है हैं जी बंदे का सिर्फ हूं ना दूसरे लफदाए चिन्ह आ खां के अल्लाह तबारक वाला वा दर नबी اللہ تعالی دا ہر ولی ہر مقبول بندہ اپنے ارادے خواہشات ختم کر کے جد اللہ دی تقدیر دے گم ہو جاندہ ہے تو اس وقت ان سمجھو بھائی بدرگاہ نے دین ایک تشبیح تور آڈتے نے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیونکہ بندے دی رضا رہی جو نہ رہی صرف رب ہوں رب سونا آپ پہ ہی ہے مڑ تیری رضا کی کی مطلب کہ جب تیرا ارادہ کون ارادہ ہی میرا ہے تو تیردے فنا ہے تو ہوں میرا ارادہ جرا ہے تیرا ہے لہذا میں تیرے تیر پوچھا تو سمجھ میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں لگی رہے اے وہ جہل بندہ ہو سکے انتیائی جہاں اللہ کی تقدیر بندے کے پیچھے چل نہ بندہ اللہ کی تقدیر پابند تو سجڑوا اللہ جا اے میں جو بیان کی بہٹا نکتا دلیل پاک پا کہ اللہ دا نبی خواہش بول رہی نہیں اللہ ہوئی اللہ دی وہی ہوں بس یعنی آپ دا بولنا اللہ دی وی اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے خواہش اپنے ارادے نال نہیں بول رہے اپنے خواہش اپنے ارادے نال یہ مطلب یہ نکلے یہ دو ارادے چھڈے گئے یہ دو خواہشاں کوئی نہیں ہے ہی نہیں تا کر کے اللہ دا محبوب کیونکہ وہی الہی دا پابند زبان مبارک کا اپنے خواہش ارادے نہیں کھلونی اللہ دے محض تقدیر اور اردے دال کھلونی اسی نال آپ سرکار بولتے نے تو اللہ دے محبوب دا بولنا رب دا بولنا ہو گیا رب دا بولنا اللہ دے محبوب دا بولنا ہو گیا اللہ دا دینا محبوب دا دینا تو محبوب دا دینا رب دا دینا ہو گیا ابھی اس واسطے کہ ادھرو بندے والے ارادے سے مک گئے نہردے ہی خالق تعالی دے رہ گئے وہ تقدیر हम तुसा दसो जिथे अल्लाह का महबूब अपने आप न बोले अल्लाह की वही बोले उतू मैं कौन है कि अपने अपने लुच धरी रखिए रब के हुक्म दे जिथे अल्लाह का महबूब वही तो सिवा नहीं बोलना वो वही का पाप बन दे मेरी गल समझ आई اللہ دا محبوب کتا پابند ہے میں تو تڑے بال کی مولی حکم اگے آکڑے میں کوئی پیر ہے کوئی مولوی ہے کوئی مفتی ہے کوئی حاضی ہے کوئی نمازی ہے کوئی صحابی ہے کوئی اللہ ہر کوئی اللہ دے حکم دا بندے رب دا حکم اچائے نیو یہ پڑ رہا ہے اللہ دا حکم کسے اگے نہیں جکستان حضرت علامہ مولانا محمد سمجھ آ رہی نا سمجھو لال بولو سبح اللہ یہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ میں گلا اس واسطے پہ کرنا ہوں آج کل اصل بڑھ گیا بت فرخت اگر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ اللہ میں اقبال کیا آ گیا بھی اگر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں سڈے جماعت جماعتی جن ہیں آستی بت نہیں اللہ کی کیوں بھی بت ویسے خبر ویکھو گاستی ہے باہ آئیے اللہ کیوں آخ اگر ہے جماعت کی آستینوں میں یہ کیوں آخیا ہے بت ہے نہیں لکھل کبلا ان کے کنارے بھی تبج ہوئے فرمایا جماعت کی آستی جہاں جماعتوں تنظیم تاریخ فلان اٹھے فردے نے ناستی بت جڑے نے وہ اندر راہ بلتے لیڈر بنے فرد جنگ نے پہ اقبال آدھ درجہ دتی کھڑے نے بت دے پہ ان دی پوجا حرام کرن تے آدھے نے ٹھیک اے وہ نجائز کر آدھے نے وہ جو مرضی کرنے آدھے نے ایسا دے مغر چلنا ہے اے قرآن نہیں سنتے حدیث نہیں کو کو کو کو کو سنتے کوئی اپنے امیر نو اگے رکھی فرد کوئی خلدیر رکھی کوئی کو لیڈر نو کوئی نو اقبال آدھا ہے یہ ہوئی ہے بتانا نو تروڑ واسطے مین ایک نعرہ مارنا پینا کہ لا کوئی پیر ہے, کوئی پیر نہیں پیرے جی سڑو پیر بناو بنا مولا علی دے چلو جی اسلی چڈیا نبی نڈیا یہ مرولی نہیں یہ پیر نہیں یہ خنزیر ہے. اے پیر طریقت نہیں اے پیر ہے پیر او سی جہا مولا علی دا تابے ہے مولا علی محبوب خدا دا تابے دار ہے محبوبے خدا رب اولا دا دار ہے سدی کے اکبر پہلا مرید رسول کریم دا اور پہلا پیر امت رسول دا آپ فرماندے اگر میں رسول کریم دی تابے داری کر لوگ میرے پیچھے چلے اگر میں ٹیڑھا ہو میں میدھا کر لیا جی سی کے اکبر پہلا پیر سان دس گیا حضور دی مت دا پہلا مرید حضور دا دس گیا او مت رسول دی بت پرست نہ بنی حق پرست بنی توجہ لپ مائی آم فکرا بولے جانا ہے آخر جی میں پیر پرست سننی بڑے پیر پرست ہوتے نے جہلانہ فکر ہے لالت یہ شک ہے کوئی سننی پیر پرست نہیں ہوتا ہم پیر پسند ہے حق پرست ہے سمجھ آئی نہیں لفظ تو سہ ٹرتے پھرتے نا قوم لیکن قوم نے ماننا نہیں سمجھا انہوں کا جی آم آخی نکا بال میں انہیں ہوں یہ خبر نہیں پہ سان نہیں پتا کہ بال تو معصوم نہیں ہوں معصوم تو صرف نبی ہوں ماسم ان جل گناہ ممکن نہ ہو جہاں کول ہے ہو چوتھے سال دے بال مکالے دے تھا ویک پخانے کھے ویک کھے بال پخانے نہیں کھے یہ معصوم نہیں معصوم معوم ہوتا جا گناہ کر نہ سکے بال کرتے ہیں اللہ لکھدہ نہیں میرے شیخ نے کھولیا آپ نے فرمایا تو جہر لوگ نے معصوم بالن معصوم صرف اللہ کے نبی نے بال گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھدہ نبی کرتے ہی نہیں بلکہ کر سکدے ہی نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ کیا سمجھ لگی نہیں کوئی نہ लफज त आम प फिर कभी ए माना भी सोच जाए की पाने पे तरह जहल बिरादरी रड़ोल मरोोल द्रगे जो दुआ करे चौदह मासूम तो बारह इमामा वास्ता ही वह ना मुराद है तू सुननी है उस तरह सुनना तेन इनी नहीं तमीज चौदह मासूम कि नजदीक सिर्फ सवा लख कमो बेस नबी मासूम ने बस और कोई नहीं محفوظ ہیں اللہ ولی محفوظ ہوں محفوظ محفوظ ہونے ہو سکے گناہ کال ایک ہو گیا چلا تعالا خبردار کر دے وہ فورن تو کرے فورن معافی منگے معصوم آتا جی تے ہون رب سونا دے ہی نہ اللہ ہنجدا ہو وے. سمجھ نہیں آئی نے توجہ لال بولو سبحان اللہ یہ چاہوم جہے نے اے باہر لا ساڈا اندر والوں کا کوئی نہیں ہے باہر لگتا سمجھ آ رہی نہیں اسی طرح سجڑو لفظ پھرتے پہن کا کوئی مانوچ گہرائی جا پیرو پیر پسند بانو پرست من پوجا پاٹ ہوتا ہے عبادت کا ہے عبادت صرف اللہ کی اور سمجھ لگی نا کہ نہیں اچھا ایک ہوسان خدا کو کتنے خدا کا شریق ڈائی کرے آدھے تو چی آ کر سننا تھا ہوئے سننا تا بھی ہو بھی جی پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام پی ہوں پہلو پیٹ پوجا بعد میں جی قوم پیٹ دی پوجا کرے اے مسلمان ہے سبحان اللہ. مسلمان ٹھیک پوجا کر پوجا عبادت ہے لیکن قوم ساری دسی پوجا کرنے مننے لیکن رب دخت والے بھی من جی گل آ جاتی ربل آڈی دیا پیچھا ہو جائے نہیں ایمان لال دسو اللہ اقبال آخر لکھنا پیا الامہ اقبال فرمانا ہے ایک مرید گیا پیر دور پیر آخیا اللہ تعالا شاہ رگ تو نیڑے شاہ رگ تو نیڑے, نیڑے. مرید لگا؟ پیر جی ٹھیک ہے رب شارگ تو نیڑے لیکن سڈا جہاں ڈیڈ نا یہ رب نالو نیڑے نڑے <laughs> یہ اللہ میں بالکل پیا وہ کون سا مکالا ویستا وہ اب مرید پہ پی آخر پیر جی ٹھیک ہے پر ڈھڈ جہ یہ رب نو بہتا نڑے ہوئے آخر کیا مطلب سڈے عقیدے سڈے نظریے اسے واسطے رب چی چمجھے یا رب میرے نیڑے دی مننے یا دی مننے تو تمہارا صرف صرف سرفید کہتا ہے صرف فید احمد خان صرف حور خان وہ کہتا ہے بھائی سیدھی سا بات ہے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ بھرنا چاہیے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جے کی بھرنا چاہیے <سؤال> تو اس دن تو اس قوم نے سبق سے کیا پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دو جا کیونکہ استاد صاحب اللہ علیہ لانا تیو سبق تک پڑھا تو پھر جہ شرد ہیں وہ کیوں نہ پڑھن صدیق ایک فرماتے ہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو یہ تو صدیق دی گل ہے نا اللہ حضرت فرماندن کتاب الطاہر امام عبد الحاب شارانی رحمت اللہ یقول ج حضرت سید بن جمان نبی پاک سکار فرمند میں حضرت عمر بن خطاب دیکھ گیا ویخیا فکرمند بیٹھے سن غم زدہ بیٹھے تھا جہاں میں کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہوں دا ہے اس حال کے اندر حضرت عمر بن خطا بیٹھے تھا میں حاضر خدمت دویا ارض کیتی امیر المومنین خیرت ہے ادھے پریشان کیوں بیٹھے جے غم زدہ کیوں بیٹھے جے آپ فرمان دے نہیں میں غم میں شاہد ہے میں کسی برائیت پہ جاواں کوئی بھیڑا کم کر بواں تو تسا میری تعظیم کر دیاں میرا احترام کردہ مجھ روکو ہی نہ ہی نہ کرو بیٹھا ادھرے کاؤں میں بیٹھا میری نہ بن جائے انہیں نہ بن جاوے, جاوے. میں برائی کرا تو مینو روکن ہی نا آخر ساڈا وڈیرا ہے سڈا حق میں رسول اللہ کا دوجا خلیف ہے اصا یہ آکھنا یہ روکنا ہی نہیں میری تاریم کردا احترام کر میں نو تو سامنا نہ کرو روکو نہ اس واسطے میں غم زدہ بیٹھا وا حضرت بن پہلو گل حکم دیسو صحابی دس حضرت بن یمان آپ فرماند نے اے امیر المومنین اگر تو, اگر تو حق دے رہا تو ہٹے گا حق میں تو ہٹے گا اچھا توکاں گے نہیں رو گے تلوار مار کے تمہوں وڈ چھوڑا گے حضرت سن سن سن اجنگری چویا کا کی آسان کریے اتے محمد شیر کی گل نہیں صحابی دے نے اگر ساہم راتھ ہوا گے روکے گا تلوار مار مار بہت حضرت عمر بن خطاب جواب جب سنیا فرماندے نے سفا رہا امر پالو خوش ہو گئے خوش ہو کے فرماندے نے سب تاریفوں اللہ دیا نہیں جن میرے سنگی کے بڑا چھڑے نے جی میں ٹھڑا ہو جاگا میڈا کر دیں گے اتنے کوئی جہلے نہ سمجھے بے وقف نہ حضرت سی اکبر کو برائیاں ہونی سن حضرت عمر کو برائیاں ہونی تھا جنہوں دے بارے خود اللہ دے محبوب ضمانت دیتی ہو بادی ابھی بکروا فرمایا انہوں نے دوچے چلے جائے جہے میرے بعد آؤں گے ایک ابو بکر ایک امر ہزور پاک نے حکم فرمایا تو سب بکر پیچھے چلے جائے حدیث, سحی, حدیث, سحی حدیث صحیح حدیث صحیح مسرد احمد موجود حدیثیسی ہوایا دیسو حضور در صابی سی اگر تلا فدن آپ فرمند امیر المومنین اگر اگر تو حق تیرا تو ہٹے گا حق میرا ہاتھوں ہٹے گا اچھا تنہوں روکاں گے جی نہیں روکو گے تلوار مار کے تنو چھوڑاں گے حضرت سن سن سن اج دن اگریزی چوہیا کا کی اثر کریے اتے محمد شیر دی گل نہیں سا بھی نے اگر حق دے رہا تو میرا ویخا گیا کیا ہوا تنا کرا گے امر نہ نہیں روکے گا اصل تلوار مار کے مار چھوڑا گے سکر ایک آدھی حضرت عمر بن خطاب دے جاب سنیا فرماندے نے سفا رہا امر خوش ہو گئے خوش ہو کے فرماندے نہیں سب تاری اللہ دیاں نہیں جنہیں میرے دے بڑا چھے نے جی میں ٹیڑھا ہو جاواں گا میں سدھا کر دیں گے اتنے <laughs> کوئی جہلے نہ سمجھے کوئی بے نہ سمجھے کوئی اوترا نہ سمجھے کہ حضرت صدیق اکبر کول برائیاں ہونیا سن حضرت عمر کول برائیاں ہونیا تھا جنہ دے بارے خود اللہ دے محبوب ضمانت دیتی ہوگی ایک تو بین بادی ابھی بکروں فرمایا ایک ابو بکر فرمایا پیچھے چلے جیسے موجود حدیث دتابا درد صحیح حدیث موجود سوریا نے فرمایا ابو بکر عمر میرے بعد آنا پلیا جائے اللہ دحبوب سان حکم فرمایا ابو بکر امر پلن کا معلوم ہوا تھوڑا جاندار سے ابو بکر عمر حق دے رات تو ہٹنگے نہیں میرے پیچھے چلنا میری امت ابو بکر امر کے پیچھے چلے گی وجو لال بولو سبح لمج آ گئی نا سرکار حفاظت مانت دیتی ہے ابو بکر عمر نبی داہ تو ہٹنگ نہیں جی ہٹنے ہوں حضور کیوں فرما دے مگر چلے آئے ہزور نے فرمایا دونوں کے مگر چلے گی اور سرکار نے فرمایا میرے بعد جڑے دو آن گے یہ مطلب ہے ادیر دسی پی ہزور تو بعد یہ آنا نے فرمایا دو دی زمانت خبیبت خدا دین او ابو بکر عمر کیوں گنا کرجائز کم منکر منقر برائیت پی سوال اٹھتا ہے حضرت بکر نے گل کی تھی کیوں جدو انا گناہ کرنا ہی نہیں سی. پھر انا کیوں فرمایا ہے؟ اگر میں ہو میرے پیچھے نچلیا جی. نے تو حضرت عمر اتر آدھے پینا کہ میں گناج پہ جا کسی برائی تا میں ڈکو ہی نہیں آخو ساڈا وڈیڑا ہے تو سڈا خلیفا ہے وجہ کی ہے سجنا سن لکتا۔ ابو بکر عمر کسے نہ جائے برائی دے بچ پہنے نہیں نہ پہنے سکتے تھوڑو اللہ دے محبوب زمانہ انہاں دی جتی انہاں دے سدھے راحتے چلنے دی لیکن انہاں دو ماہ یارہیں گل کیوں کیتی ہے اس واسطے کیتی ہے کہ مات کو یہ سمجھے کہ صحابیت یا حضور دے خلافت تے رسالت ایک برابر مقام دیا چیزیں ایک برابر نہیں معصوم صرف رسول ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا صحابیت دے رسالت دا فرق دسر فاروق نے دسیا اے فرمایا اگر اسی تیرے ہو جائے سنو کر دیا جی کی مطلب اتنا ٹیڑا ہونا ممکن ہے ایک ذات رسول بھی ہے جڑے ٹیڑے نہیں ہو سکتے اتے گناہ ہو یا نہیں اتنے کدی ہو سکتا ہی نہیں سی بولو تو حضرت فاروق اعظم بادشاہ نے خلیف خلیفہ نے وقت خلیفہ پھر غم چیٹھے نے تو گم کہی گل ہے گم اس گل کا ہے کہ میں گلت گنا کرو روکن نہ سمجھ آ رہے ہیں کی حال چل بچے جنہیں چوچا جانا ہوئے ہوں اٹھ کٹور جائے چوچا جانا چاہتا ہوں کٹوری شاہ بھائی اگوں تو ہلے نا نہ آ پتہ نہ جان کا گل جیڑی ہونی شروع ہو گئی جہا جانا چاہے ہوں کھس کے میں کسی پا کے نہیں لا اپنے آپ ہی آیا جہا اس لیے وری بیٹھا نہ اٹھے نکلے لوڑنے نہ رب نو سانو فلم تو بیٹھا ہو گئی بیٹھے ہوتے تو خورک نہیں کرتے خورک آ جائے تو آپ کوئی آئیٹور پہ آؤں ٹور پہ میں رکھی بیٹھا جہاں اٹھا کرنا اللہ تو بندے کمت کم تمیز ادب ہو رہے اس طرح دیا گلا ہوا تو سا نکل جائے گی نا پر قدر ہو رہی نے جی قدر کرتی قدر نبی دار او دنیا دار کمی قدر نبی دار مدی سیانے آن کوتے کی پتا گول کند کی کھوتے اگریزی کندھ کھانے سانو کی پتا نور دیا گل یہ فل کی قدر بل بل جانے نا کان کی پتا اتار اگریزی جی کان سان کی پتا اور فارو کیا توجہ جسے آپ یہ گل کر رہے ہیں اسے آپ دو مقام حاصل نے ایک مقام خلافت رسول دوسرا حکومت صحابیت ایک خلافت ایک صحابیت خلافت بھی رسول ہے کریم بھی اور صحابیت بھی صحیح ہے تو لمبے آگے دو مقام یعنی مذہبی مقام ہے تو وہ بھی کمال درجے نبیا تو بعد صحابیت کا مقام ہے ہو رہی اور جی دنیا دنیاداری کے لحاظ حاکم نے آخری مقام ہے نہیں وہ جن باقی ہوتے ہیں حکومت کے عملے والے تھے ہوں نے نا خلیفہ اچا ہے ہوں دو مقام رکھ والے ایک مقام ہے صحابیت ایک مقام ہے حکومت و خلافت یہ دون مقام رکھن دے باوجود حضرت عمر فکر مند بیٹھیں بیٹھے فکر کا لگا پیا اور میری قوم ایک دینا بن جائے جیڑی میں مینو ہاتھ آخر چھوڑ جاوے ایک دن جائے یہ سونے فاروق آلم نے دسے امت رسول امت رسول جہا نفس تو آزاد ہو سی شیطان تو آزاد ہوے گا جہ پیرے تو فکر مند رہے گا کہ میں جنہوں کا پیر ہوں وہ مینو پوجن نا پوجن حق نو نیم تو حق دی وجہ اور من جے میں حق درحت ہٹا تو مینو سیدا کر دے میں کوئی حاکم تو ہاکم وقت دا دن لفظ میا ان خواہشات تو آزاد ہوئے ان حق فنا ہوا ہو کہ اپنی قوم دی تربیت اس طرح کرے کہ آپ فکرمند رہے کہ اے یہ مینو حق تو ہٹیا ویخ کے چوپ نہ راح کی مطلب حاکم نفس تے شیطان تو آزاد ہو جے پیر ہوئے تو مفتی ہوئے، آلم ہوئے دین دا پیشوا ہو پیشواہ اے آزاد ہوے اپنے نفس تو اے یہ ہو جڑی ریا او پھر اسم وہ بھی پابند ہوم تو رب رحمان وہ ہمیشہ ذہن رکھن جی ہٹے گا سیدا کر چھوڑا گے ہر کم ذہن رکھے میں ہٹا گا میری کام عملی کر چھوڑے تو ہاکم بھی فنا فی الحال حق ہو گئے بھی فنا فل حق ہوئے گی نہ نفس کسی غیر کے پابند ہو ہاقم نفس کسی غیر دے پابند ہو لگی بادشاہ اپنی مناو سچ گل سچی گلتے گرسہ کھاوے وہ فراؤنی جاتی جا پیر بھی گل سن کے ہووے دین قرآن دے مطابق سن کے تیونو پھرے وٹنا وٹ پھرے اندروں سمجھ لے وہیر بئیمان رسو کریمے آیا بیٹھا وہ پیر نہ سمجھی سراپا ن سی او شیطان دا مظہر بنیا بیٹھائی شیتان وہ تھھائی پیر اوہی سمجھی جرا حق دی گل سنے تے خوش ہو جائے اور فاروق کے وانگو دعا دے فاروق آزم فرما دے جا میرے عیب میرے منہ بیان کرسی میں رب کو دی رحمت دی دعا گا हाकिम تو کراکم بھی انگریزی ویکے نہیں ہاکم تو ہاکم انہیں ایڈے ایڈے انترے نگے نگے چوئے سپاہی اگے کوئی نہیں بول سک بول سکتے ہو سچی بولے تھی آکو جی جی بول لیجیے تو سارا بولنا ہی بند ہو جاتا <laughs> ہے ہمیشہ بول سکتی ہو جی سفا تک سو شان کی اولاد نے حرام پکے چٹے پھوکے بے مان لان تھی قسم خدا ہی کر کے آنا یہ آتے یہ فراؤن کن تھر روانی اولاد میں رب دے پاک حبیب سناوا آپ دا لکڑ مبارک نام مبارک نویل ندی کا من ہے اللہ تو ڈراو مان لاہو رب دے حبیب اپنی امت نو اللہ تو ڈرا لے اپنا دا مبارک نویل ندی کا من ہے اللہ تو ڈراو مان لاہو رب دے حبیب اپنی امت نو اللہ تو ڈرائے اپنا ڈر اللہ دے حبیب نے نہیں دزیرا مانا یہ نہیں آپ تو ڈراوے نظی وہ آتے نے جڑا کراوے سو آپ جو بیٹھے نا ایک دیہات چ بندہ آیا ہے سرکار دی ہےبت جلال دے کمال تھی آپ تے اللہ تو ڈراؤنڈے سن لیکن رب وسدا اولا شریق مولا نے آپ آپت رکھی نہ ڈر رب نوی تو, ہے رب نبی, تو ہے نبی رب تو ہے آئے دہاتی دیکھ کے سیو دلبیا کمبن لگتا کپ کپی جسم تو تاری ہوں حضور او دا خوف دل خوف آپ دی ذات دا پہ گیا کہ میں پکڑے آپ فرما دے نہ ڈر ڈر نہ مکے پترہ پتر جی گوشت کھیل گوشت گوشت پہلے قربانی کے موقع تویاں بڑا سکا کے سال پورا کمندہ سی ہاں جیکار ہوں خوف دور کرنے فرما درما ڈرنا میں مکے دی سکے گوشت کھان والی ایک ماں کا پتر ہوں اور جب ایڈی دی گل اللہ نے حبیب کی ایڈی سدی گل ایڈی سادگی کی گل سونے حبیب چا کی اندر دل چارا خوف جان جا کو دور کھلو کے کمبن ڈیا آن کے تباہ اپنے آجت آن تو بہ گیا اپنی حجت جو ہے سی بارگاہ ہر سالت پیش کیتی ہاں ہوں ایمان دسو جی سرکار آپ تو ڈرجو جی آپ تو دے ڈر آپ سرکار دے ہوجرا شریف آستانے شریف تو باہر اصلا جسلا ہوں جس میں کوئی آگلے چوک لیں دکا مارتا کوئی ادھر کوئی ادھر پیچھا مار تریف کہیں پتا ہدر تھا بچے میں کل چل ہے وہ اگلا جڑا ہے وہ اپنی پی جی ہوئے مصیبت خانے کی بندے کا پترا کھاؤ نے ڈنگر نے کیڑی بلا جنگل ہے کوئی بتا نہیں اویلیبل وقت ہوں وقت آیا جیس وقت بتا سد کے جا اس محبوب خدا تو آیا جس صرف رب کا ڈر دوایا جی بال دیواری آئی آپ سرکار جتنے تھان پا کے ملتی سی دی ساری لیکن ہونا یہ نہیں ہونا کہ سرکار سران تو لکھدے آو موڈیا تو لکھتے آوے آ سرکار سیرت لکھا ہے آپ جیتے تھان لبھی سی اوتے ہی بہ جائے یار اثر نہ جو رہے کام جمان سنوں پتا ہی کون پیر کی ہوتا ہے نہ پیروں پتا پیر کی ہوتا ہے نہ مریت پتا مرید کی ہوں نہ پتا مولی نوے، مولوی ماں وارا سات لمبے علماء نبیوں کے موج کٹی چی خلق رسول والا کوئی نہیں گل کریں گے تو نک نال کو بہ نہیں سکے گا طالب خود بچے طالب جہے مدرسے حضرت کمرے چ کو نہیں داخل ہو سکتا وہ تو محبوب خدا سن جنہاں دی محفل پا صحابہ نو اٹھن نو جی نہیں کرنا الفت نہیں سی اللہ لوگ میں فکیر لیں کا ملی جانا بند جی کرتی جا اگوں نہ گرسا کرنا ہی نہیں سمبیا پاک سرکار دی جو سنت طریقہ انہوں دے اتنے چڑیا ہوتا ہے رنگ رنگیا ہوں سرکار والا اللہ اللہ دی دی کتاب سرکار آپ کھڑے نے بندہ آ گیا انہیں آن کے دے کن مبارک پھڑ کے نال منہ رلا کے گل کر لگ پیاک نہیں پر ہو جا میں گل کرنا پیشہ ہو جا نہیں آپ کے کن مبارک تو سر ہٹایا ہٹایا محبوب نے نہیں ہٹایا دت لمبے آدت خسل تھیست نبی کتوں لبے سسول گا پیر محر شاہ آدھا بخلاک نبی پاک علیہ والے گا آلہ حضرت بریلوی نو ندا بخلاک والے ہون گیے گا حاجی دیوان رحمت اللہ اخلاق آدھا مستفا کریم علیہ ہونگے ہاں قسم خدا دی حضور پاک دے ہاتھ مبارک اگر کسے ہاتھ دیتا ہے دی آدت مبارک نہیں سی ہاتھ مبارک پہلو کھچ لینا نہ آپ ڈیلا چڑ دین اگلے جس لڑ اما عیشا فرمان کر نہیں اللہ دے محبوب ندو کوئی بندہ سدا سی تو آپ جب کہ رجین بولو سبحان اللہ لبے کسے سدنا خدا نے فرما حاضر حاضر حاضر ہے असें भी कभी आज का जवाब दिता है जे कोई सदे चा तो दुई खुद क्या साली सा, जवाब सुन के अद्धा निकल जाना अद्धी गल रह अगछना उसकी गल की करनी यह फिरौनी तरीके ने اے اجمی کافرا طریقے دے طریقے نے رب محبوب والے طریقے نہیں اللہ کا محبوب پیکر اخلاقر ہوں ایمان دسو جہاں سدان والے جواب لبا کر کے دے جا گل کرنے والے تو سر مبارک نہ پھیرے جہاں ہاتھ ملاو والے ہاتھوں اپنے ہاتھ مبارک نچے نے اپنا ڈر کدو دینا ہے تا اللہ نے آپ فرمایا نوی محبوبہ تر ہی میرا تو میں پھر تورے بار گاہ ادب سکھاو گا میں آخا گا و تو آزرو مکرو تو, تو کرو میرے نبی دی تازی کرو میرے نبی دی عزت تاں کر کے سارا بارے دبا لکھے آپ حضور پاک دی اکھ مبارک چھو اکھ پاک گال نہیں سن کر دے گال کرنی تو سیر نیمہ ہوگا اور حضور پاک دی گال مبارک تو اچھی گال نہ کرنی ہاں اچھی نہ کرنی آواز نیمی رکھنی اور گال ٹوکنی نہ سرکار نے چھڑنی تو پھر آپ صحابہ شروع کرنی کوئی گال پچھنی ہوں دی تو این لگ دا سی آپ دے سامنے دربار پا کے دی آئی حالت ہوں سی لگتا سی جرختوں سے بیٹے تے جلاب جانور آ کے بہ رہ پرندے آ کے بہ رہے کو ایماندار دس اوف بار گاہت دنا ادب این تازیم ایبت اچھا جلال صحابہ کرام دے دل کیوں آئے حبیب نہیں دیا اللہ دبیب تلہ ہے رب سونے لوگوں کے دلوں اپنے محبوب حیبت اور خوف بٹھایا سمجھ نہیں لگی nee. نے مطلب یہ نکلیا اللہ نظیر اللہ د رب کا ڈر دے, تے دے, دا دے, دے اپنا ڈر نہیں دے ہزور خلیفہ حضور کی سیرت چ رنگے करके सिद्धी के अकबर भी अपना डर नहीं दिता अपने आप तो नहीं डरा रबे गुल जलाल तो डराए फारूक आलम भी रबे गुल जलाल तो डरा आप इन्ने पदरते ने लोगों अल्लाह तो पे डरा कि मैं हाथ तो फिर जावा तो सब लोग ना मैं तो फिक्र लगा बैठा हम उन दस उन्होंने अपने दिल च रबा कि खाओ फिर ہوں جی وہاں بھی عوام سی آیا سی جب ان سمر ساڈا امر, امر، نہ روکن نہ روک سڈے وہ آخر بچارا متروب بیٹھا گم میں بیٹھا اگو قوم بلے رو جانی وہ بھی رب تو ڈرے گی کہ سارا بادشاہ جب رب تو ڈردا ہے تو خوش پہ ہوں جاؤ سیدا کر دے گا میں انہوں دعا داں گا جڑا میرے ایپ دسے گا میں انہوں دعا داں گا جب رب دفاع خوف کریے سگڑا یہ گل حضرت عثمان نے بھی ہے حضرت عثمان فرما دے نہیں اگر میں ٹیا ہو جاؤں مینوں سیدا کر چھوڑیا جے حضرت مولا علی ہی فرما دگر میں ٹیا ہو جاؤں میڈا کر دیا جی معلوم ہو یا اللہ دے پاک محبوب دے ہر صحابی کا سبق کے ہوئے۔ بلکہ آ اگے چلنا امام آدم ابو حنیفہ شریعت کا پہلا امام فرما ہے مذہبی فرمایا جب حدیث صحیح ہو جائے میرے ہو مطلب میری گل حدیث ٹکراوے دیوار تے چپ مارے آ جے امام شافی فرما د میری گل حدیث ٹکراوے دیوار تے چک ماریا جی امام مالک فرماندن امام احمد فرماند سجنا معلوم ہویا ہر ولی ہر نبی ہر اللہ سونے دا ہر اللہ سونے دے پاک نبیاں دا صحابی بھی انہیں سبق دتا دے حق اچا جی حق دے پچھے چلیا جے حق دی گل کرن والا گوڑے مولا علی کری فرمانے علا مال جیا جی توجو نال اس ساری گل سمجھا کے ان کے بٹھائی حاک صابتوں حاک صابتوں ہے گل کہ حق سب تو حق سب تو وڈا حق سب تو اچا ہے حق سب تو وا حق سب دے غالب ہے ٹھیک ہے نا باقی ہر کوئی سیدے، غیر سیدے، کوئی ہے کوئی سید ہے غیر سید ہے کوئی ان دے جھکنا پڑنا ہے حق کسی اگے پیر بھی خوف خدا دے مولوی بھی خوف خدا دے حاکم بھی خوف اے دولت آ جائے مریدا چ مرید بندے دے پتر بن گئے شگرد آئے شگرد بھاوے استاد نہ بھی بیٹھا ہو سی وہ کوئی کام غلط نہیں کریں گے کیوں رب کو پہ نے تو استاد رب دا ڈر سمجھائی بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی نے. استاد رب سونے دا ڈر سمجھائی بیٹھا ہے تو ہوں شگرد استاد نہ بھی ہونا انہیں آپ کدھر رہنا بھی رب تو ویسد پیا کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی نے گل مشہور نہیں مانگ دسو حضرت فاروق کے آزم رضی اللہ تعالی انہو دے دور نہیں عمر دی حکومت ماں پہ آخری کھیڑا ویخا پہ بیٹی پی آخری عمر نہیں ویختا عمر میں رب تو ویستا پیا ماں آئے. بولو چسو بہان یار دیکھو تو سی آخر جاکم ہے رب سونے دا فکر کیڑی گل ہے اگوں وہ سر وڈ دیا گا سر تا ویسے اگوں او یہ نہیں آخد حضرت فاروق آزم یار ہزار کر تا ویخ سی تنا سر وڈ دیا گا ایک گل کری میری بےدبی کی جانا پر نہ ہاکم بت سن हाकिम भी हक प्रस्त ते कौम भी वो समझ आ रही ने कोई ना हम समझो जिस हाकिम आपना डर दवा आपना रबदान ना देवान उस आप ही शायद फिरा होंगे ने कौम दी पुजारी दी उन्होंजारी تے قوم بن جاندی ہے پھر ڈرپوک دل ہاکم تو ڈرے گی خالق تو جدو نہیں ڈرے گی تو مشرا پہ تباہی کیڑی تھاں سے پھر قوم نے ڈرنا کیڑی تھاں سے ڈرنا ڈر در کے تے برا کام نہیں کرنا توجہ لا ہاک نہیں ڈرے رب تو انہیں عملہ بھی نہیں ڈرے گا ہا ڈر پوے عملہ بھی ڈرنا کہ نہیں ڈرنا جب حاکم خدا تالا کا خوف دل چکی بیٹا ہوگا عملہ کیوں نہ کرے سجڑو اس لیے اب پچھوں مرے پے سڈے ہاکم ہے ڈر اپنا دعدے نے خدا کا نہیں خدا کا ڈر آخری ویلے لا لے جی نہ ٹریننگ کہ جی اج ٹریننگ ہو رہی وہ ٹریننگ کا دی کدی ظالم تے بے غیرت بے حیات بئیمان بنا دا او آخری ہر بنتا اسلے ایک لانتی کم ایک سونا جہا کرتے ہیں لانتی کم کی میڈیکل جان دیو. میڈیکل جان دیو جب برتی جو برتی ہو رہے کی کر دا سارا برانا کر سکتا سارا ننگا کر, دے، کر, دے، کر, دے، کر کے تو بیٹری مار وہ گال مول مشہور ہے کوئی دا ایک بندہ سی او جناب ہے او, او میڈیکل کرا سا کہ کیوں سر دھواں نکلتا پہ تفصیلات زیادہ جانتے ہو سو میں جب برتی ہوتے ہیں پتا ہونا میں میڈیکل نہیں میں نام رکھا بغیرتی کا شو او بخشی برادری او بخشی قوم سبحان اللہ. بابا اپنی با دا دا دا تی اپنی شریعت نا میں ڈر ڈر کے گلیں کرنا وہ خیر میں گل میں رکھے بغیر دا شو ہو کو نا ہے بغیرتی شو لکھ لانا سفرتی ہون دے اس لالوں بندہ کھرپا چک لو ٹوکرا تے خان کا ڈوگری دے نالیاں صاف کرے شام روپیہ کما لو روزی کھا لوگ کو گنا سی تھاں سے ڈرنا ڈر کے برا کام نہیں کرنا توجہ لاؤ حاکم نہ ڈرے رب تو آملہ بھی نہیں ڈرے گا حاکم ڈر پوے عملہ بھی ڈرنا کہ نہیں ڈرنا جب حاکم خدا تعالی کا خوف دل چکی بیٹھا ہوئے ہوملہ کیوں نہ ڈرے سجڑو اس لیے اِس گل پچھوں مرے پائ حاکم حکم ہے ڈر اپنا دا نہیں خدا کا ڈر آخری ویلے لا جیڑی کران کرتے نا ٹریننگ یہ جی اجٹ ٹریننگ ہو رہی وہ ٹریننگ کا ظالم بے غیرت بے حیات ایمان بناو کا وہ آخری ہربا ہوں وہ آدھے اس ایک لانتی کم ایک سونا جہا کرتے ہیں لانتی کم کی میڈیکل جان دیڈیکل جان دھرتی ہو گئے اس کا کی کرتے ہیں وہ جان دا جا بڑھانا کر سکتے سارا ننگا کر کے کرڈا کر, کر کے باٹری مار گال مول مشہور ہے بندہ او جناب او میڈیکل کیوں سر دھواں نکلتا پہ اگر باقی دیا تفصیلات جہیا میرے کو زیادہ جانتے ہو سو میں تو خیر کام نہرتی ہوا جڑے برتی ہوتے ہیں وہاں پتا ہونا میں نام میڈیکل نہیں میں نام رکھا بغیرتی دا شو بکشی برادری اور بکشی قوم بابا تاری شریت نا میں ڈر ڈر کے گلیں کرنا وہ خیرا میں جل کھولنا گل میں دا شو جھڑا ہو بغیر لکھ لانا بھرتی دے اس بندہ کورپا چک لو خان کا ڈوگری نالیاں صاف کرے شام روپیہ کما لو روزی کھا لو کون گنا لانت کوئی سی پرگیتھی کا شو کر کے لگنے، او جو کھاگ گا وہ سر تو پیرہ تک لانت بنتا جائے گا جی سینی بغیرتی ملی ہے پھر وہ بخا مر جائے چنگا ہے ہر ایمان دس ہوئے جیڑیاں حکومتوں کام کے زمیر درچ آخری قطر ہزار خیر کا خاطر خدا تے کرنا ہے کیوں خدا قوم تے ظلم نہ کیوں بے گیرتی بے نہل دے اپنے ہیات غیرت اپنے جسم دا نہیں لوگوں کا کی کرنا ہے قسم خدا دی کر کے نہ وہ فاروق آزم سی جنہیں خاص بھی رب جا دیا اپنے اپنی عزت دی غیرت سمجھائی اپنے دین دی غیرت سمجھائی پھر عملہ سی فاروق آزم کا وہ تا ایڈی جلتری سی کہ ہاک میں وقت میں پیاکھ تو تیرہ ہو کے وقا تین روکاں گے نہ روکا تو سر وڈ دیا گے سارا کہڑا وقت لگ رہا ہے توجہ ہے اے خدا دکھو رکھا ہاکم خدا دکھو عملہ خدا حاکم بھی خدا ہو نا تو پھر باہر دی دنیا اس بادشاہ نو تو کمبی توجہ جی بغیر تی دا شو کر کے تے جنرل کرنل بننے والا تو سدر بننے والے ہو پھر پتہ کی فرا فر باہر وہ اپنے کتے برابر بھی نہیں لکھتے نے لکنی لائی کار پیچھے پانچ ہزار پیچھے کوڈ ہوئے خدے یہ کوئی گیرت نہیں مر گئے تا کر کے تھے ملک آیا بش آیا جی نا نے اپنے کتے ساکھیا میں تاری سات لاکھ فوج جہی ہے نا اس تے بھروسہ نہ گا میری حفاظت برادری جنتی لوگ کو جاگ دے پاؤ ماشاءاللہ اللہ جاگ رہے جی ہاں میں پھر چاہ گئے تو جنتی بن گیا بس جنت تیری پکی خان کا ڈوگر جنت دور پی تیری مہربانی جنت بڑی دور ہے جنت لگ جی ابد عبداللہ بنو بھائی ہوتی بڑھتا رہا ہے. توجہ نہیں جی سوال کرنا من فوج دو لاک پولیس اور کافر دے حکم دین پا بند اس قرآن تم مارو نہ کیا جا مدرسے مدرسے ساڈے قبضے کراؤ نہ کیا جا مسیت گراؤن خیا جا تی تی لاک مسلمان تھلے مراؤ نہ کیا جا لیکن یار انہیں انہ کچھ بغیرتی ویخ کے باوجود پھر بھی کتے برابر نہیں دمجیا میرے کتے میں بچا گے میں تے بھروسہ نہیں کرتا کتے لکھانسال بس برادری جگہ رب سونے لوگ اس دل چو کٹن کا نتیجہ کل سر جانا سی भावे ने कुरान तम मराए मसीदा सराईया तीती लाख मुसलमान मराए मगर एलती जेड़े अपने खुदा के नहीं बने अपने रसूल दे नहीं बने अपने, अपने कुरान नहीं बने अपनी कौमे नहीं बने येरे कि बनन जड़े कौमदार ने मेरे वफादार कितों आवन गए सजना त करके उन्हें अपने कुत्ते बराबर भी नहीं लिखे मालूम हो رب رسول کنڈ کرے دین کن کرے گا ربی دین کا مخالف بنے گا اللہ دا خوف کھڑے گا, گا کافر کا خوف دل پاگ گا کافر نے کتے برابر نہیں وہ سدر ہوے چنل ہوئے کرنل ہوے تھنڈار ہودری ہوے نواب ہوے کوئی ہوگا رئیس ہوے کتے برابر نہیں رہے لگا اور سگڑا فر اندہ گبر لو جا مستفا کرب کا خوف دل چپنا برادری گل آ رہی ہے اگر جھوٹ سنر دیا لوگ جی تو میں ڈر ڈر کے بیان کتنے ساتھ نال ناراض نہ ہو جانا جھوٹ سنر دیا ہے اچھا سبحان اللہ بڑی گل ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات جلد ٹھیک اللہ میں اقبال بھی سچ بول گیا بولو سبحان اللہ بچ بیٹھا کمرے وزیر آزم جان لگا اندر جان د لگا انگریز دونوں کا پیچھا ہوئے تلاشی تلاشی تم پہ پہ پہ تمہارا وزیر چوڑا تر چوڑا باہر تلاشی نہیں ہوئی تو سربراہ اپنے گھر چلن لگا پیشہ ہوا اتری دیا کسرا پچھاؤ تلاشی پلوں ٹھیک ہے ترقی ہو گئی کہ مول دہشت گرد گومت آ دہشت کر دہشت کردہ انگریز آخر خسریا خسریا خسریا پچھا ہو سڈے نزدیک تھی دہشت کر دیا بندے جس دسیا ہو سا کہ میں ٹی وی چھا نال دیکھیا انہیں آخیا پیچھا تلاشی دے مارے خنزیر آدم کی بات کر لوج لال اچھا ایک ہو سنا وا رابہ کا افسر میرے کو لوگ اس میرا ایک وزیر ہے بہلی اس میں دسیا بھی اے سات وزیر گئے امریکہ کن وزیر انہیں سڈیا ایئرپورٹ سوترا لا لی آخیا تلاشی دو تو سترا لا کے پوچھو انگریزی کیوں پڑھ رہے ہو اگر انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو میں سن کے اتنے تلاشی دے کے مڑ تبلیق کرنی آئی جنہ وزیر آزم بھی ستن لکھی پی ہو گے آؤ میں تمہیں مسلمان کرتا انہیں آخنا تیکھ پہلے او میرے راب میرے راب میرے راب پروفیسر ماسٹر جڑی خدمت کر چڑھی ہے ساری عزت دی سارے منہ توے پھرن دی اخیر رانتا پڑھ دی اخیر ساڈے بغیرت بنن دی اخیر سڈے بنن بھی نہ سکھ برابر رہے نہ سیانے آدمی اتری شہ ن آکڑ چوکی ہوں جی شہ اتری ہوے نا کسی <تصفيق> <تصفيق> ہو کام کی نہ ہوا چوکھی ہوتی سجنا یہ آکر میں چاہ گئی ہے ہر شہر گوا بیٹھی ہے کدی تیری قدر اللہ بار گاہ فرشتے تو بد سی آج کافر کتے برابر نہیں رہے ہیں ہالے بھی کچھا ماری بیٹھا ماشاء اللہ پہلے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے اب تو ہم سائنس کی وجہ سے بہت آگے نکلے ہیں آگے نکلے کھڑے لگائی ف پڑھ کر میری نسل تو بہت آگے نکل گئی ہے میری بیٹی تو بہت آگے چلی گئی ہے بہت ہی آگے نکل گئی میری بیٹی جہاں پہنچ گئی ہے وہاں پر اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ بازاری کتے ہو بازاری بازاری کتے جیو گے پوشن ہونا روپیے ایک کادار صاحب میں خان صاحب میں چودھری صاحب میں ملک صاحب میں نواب صاحب میں اترا مٹی دا سوا ملک صاحب سواہی تیرے وڈیرے جڑے اتنے بنے بیٹھے جے جی وہ کتے برابر نہیں رہے تھلے کا کی اثر تھی تھلے کنو میتھ گے تو کنو کچھ سمجھ گے پر سجنا جلیا یہ نتیجے کے حکومت اللہ رسول خوف نہیں رکھا رب رسول نہیں رکھی اللہ دے دے رب کا خوف کدیا اپنے دل چو بھی اپنی کام کے دل چو بھی خوف کا پایا اپنا اصلے کا اپنا دہشت گردی انہیں تیرے دل چیرے دل چ چودھری سدو کاغذ بناوی پیسے جیب بنی سدا آ گیا سردار سردار ددے واسطے تیاری پہ آب کے سدے کا کوئی پتا نہیں <تصفح> <تصفح> رب دیکھ کی, کی خری رب دے کی خرید رب دونوں کوئی نہیں سمجھتے تب دن کوئی نہیں سمجھتے الٹا آدھا آن؟ شاعر ساڈے ساڈے مقرر سڈے شاعر نعت خون ہوکی کھڑے ہونے گے آ ڈر ہوئے سنیاں اور ڈری نہ ہوئے ڈرن کی لڑ کریے توں روس پاک رہتے تبھی پاک پاک سے را یارویں دتی دیکھیں ختم تو کل کی چھاتے کی ملاز کی ہالی ڈرن کی نہ ڈری وہ جاسا کترا ہوا ہے وہ بھی نکل جائے کام پھر جب رب در تو خالی ہوں تو پھر آپ سپاہی کو ڈرنا ہے ہوں سپاہیوں ویکن خود لتاں گنتی کردی کردیا لتان گنتی سپاہی ویک کے سچی بولیا سپاہی اگے چڑھ کے گل سی کر لیے میں سمایا میں بندے آ جائیں مول ساحب چھو جی وہ قانون والے لوگ نے قانون کی گل کر جب دینا پہ نہ وہ بکریے بکریے بگیار کی حمایت نہ کر کلو جا کلو جا بکریے بگیار والے پاسے نہ جا جا رہی کر کے بھائی مان دسو حکومت بھرتی ہودار پوچھا حکومت نے نمبر پوچھتے ہیں یہ کردار یہ پوچھتے ہیں جو ہے کنیا نماز پڑھنا ہے اللہ کا خوف کرنا ہے فرد پورے کیتے نہیں حلال حرام دی تمید پوچھ دینے. کی تمیز آئی کبھی پوچھتے ہیں کی پوچھتے ہیں نمبر بھاوے کنجر ہوے بھاویں کمینا ہوچا ہوے بدکار ہو مفول ہوے جو مرضی ہوے پوچھنا کی ہے صرف نمبر ہے تو وڈے تو واسر ہے یہ تا کر کے انہیں پچھنا کیوں جی دے دل چ خدا دا خوف ہوگی نا تو سجنا نہ رب رسول دی اللہ اچھا وہ حکومت والی گل تے والے پاس آنا ہوں پیر سن فاروق آزم ت فرمانے نے شکر اس ذات دا جس میرے سنگھی بنا میں ٹھڑا ہو جا تو من سیدا کر دیا کدی سڈے کیتی سچی بولیا جی حضرت اور سی گل کرو کہ حضرت جی یہ کام نہیں خیر ہے مڑ ساری سچی بولیا جی میرے خیال کے دس نمبری بدماش نق آخ سوکھا ہے لیکن اجرا ایویں پہلے تو انہیں نقت پینے جی اتوں بچ گیا مرید اگے کھڑے ہیں وہاں چوک تو نالی چڑ جنا چاہ بے ماں نہ بھائی ماں نہ گستاخا پیر سب ماں میں کسری آ جانا جی جنبر لیڈر پیر ہے دے سامنے تو سا خدا رسول کی سچی گل کر لو پھر خیر نال واپس آ جا دائی خدا میں تو بڑا دمائی فرنا جی اسے واپس آ بھی کہ مگرو خیر نہیں مگر بے چڑھتا ہی نہیں لال ہی تمیز کو نہیں اگو شخصیت کہ بول جانا اتری دخصیت نہیں پھرنا قرآن حدیث دے, دے. مستفا نے مستفا کے صاحبہ نے ہمیں ایک ہی سبق دیا ہے کوئی شخصیت نہیں ہے قرآن حدیث کے آگے جب شخصیت کی بات ہوتی تو حضور کے دین قربان کر کے حسین اپنے آپ کو بچاتے حسین نے دین پر خود کو قربان کر کے بتا دیا دین اتنا بڑی چیز ہے حسین جیسے صاحبزادے کو جھکنا پڑتا ہے تم کون ہو سوڑ میاں شیر بانی نے گال سنا اے سوڑا پرست لوگ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی مکان شریف हिंदुस्तान अपने दादे पीर दे आस्थाने गए पीर तो उत्ते दादा पीर वेखे दा पीर दौलादों एक साहबजादों गोल तकिया लगा के बैठे लग लत हरी होकर अंदाज बैठा सी وہ صاحبز یہ اللہ کا فکیر سب والا میاں نہیں دیکھا یہ میرے دے پیر بے ہو جاتی آپ لنگے نا فرما نے ہو اللہ بندہ بڑا پر صاحبزہ نہ بنا رہے کی بناوے کتاب کا حوالہ دیتے خزینہ خزنا مارفت خزینہ مارفت سوفی ابراہیم کسوری آپ نے بری سیک اس لیکن لکھی رب بندہ بنابزاد مطلب ہے آپ نے صاحبزادے بندے کو ہی باہر کٹ کیوں جو صاحبزہ خدا کا شریف بنانا چاہتا صاحبزے گل قرآن کی شریعت کی حدیث کی چنگی لگتی انہوں اپنے نفس کی چنگی لگتی میاں صاحب, دا صاحب ٹھوکر مار دیتی ہے گل کر کے دادے پیر دے پتر دا وٹ کٹ چکر اوکر کٹ چڈی جو فرمائی اور سن اسے دادے پیر دے پیر تے سے بیٹھے نے ختم واستے مال پہ ختم تیار کر کے بیٹھے نے میاں صاحب کترے نے لے حضور آو ختم بیٹھو شریف کو میاں صاحب کی فرما لے فرمایا صاحبہ صاحب راب تے درباراں والے تھے بزرگ تے ختم طرح نہیں ہوئے تو آ کے شیر بانی بابی ہو گئی تو گل تو سچی فکر دابی ہوتی جگہ پت چادر پائی پہ لوکا پہ بابی پکا کٹ <laughs> کی مطلب جا سچی گل کرو بابی یہ مطلب با بابی سچے نے گل جا سچی کرو وا ہو گیا یہ واپی واپی سچے بابی تو دن سچے جی وہ سچے نہیں تو مر سچی گل کر وابی کما دے میا فرما साहबदादा साहब थोड़े दरबार वाले थोड़े खत्मा तरा भी नहीं हो अपने आपस में झगड़े छोड़ो लड़ाइया छोड़ो ताकि अंग्रेजों दिया कचहरिया न जाना पवे जरा अंग्रेज कचहरी मिया साहब ने फरमाया हूं ईमान साहब हो जाता है वैसे मिया साहब ने एड्डी वही गल اپنے دے پیروں کر کے دسی یہ میرے نبی پیر پرست بنیا جی نہ پرست بنیا حق پرست بنیاست بنیا جی اگو یہ جی گل کس نبی پکڑے ہوئی مالی جن مرضی اچی شان والا ہوا نا حضور دین اگے کھ نہیں تیرے میرے واسطے شان والا ہو دین اگے کوئی نہ اور سنو کوئی حرام کم صحابی کرے ولی کرے مفتی کرے پیر کرے ہرام حرام ہی راسی حرام جائد نہ ہو وہ سمجھ آ رہی نے خردین بن جا ماشاء ماشاءاللہ جی ہمارے ادر صاحب یہ کرتے ہیں ٹی وی کیوں چیز بیٹھا ہمارے ادر صاحب رکھیے آپ کیوں جا جا مونج کٹی چی حدرت بھی نہ دے دین دیا یہ ساڈا حضرت رکھی بیٹھا کھا دی بیٹھا توجہ نہیں کی گل کرے گا ہمارے حضرت کیا تھا ہمارے مفتی صاحب ہمارے سد کے جام ایک صحابی توجہ ایک صحابی حضرت مائز ان کا نام ہے اندر کونا ہوا ہوا سر جنا آن کے کراری ہوئے حضور نے پتھر مرائے انہوں نے کیا تیرے میرے واسطے بنا حلال ہے ایک صحابی دے کول ہویا دل ہوا تج پیر تے دا عمل دلیل بنائی کھڑیا جائز نہ جائز شریعت تو نہیں پہ دے صحابی کو لے کم حرام ہو گیا ہے وہ صحابی کرار کیا سو کہ میں کم کیتا ہے انہوں پتھر مارے گئے نے وہ تیرے میرے واسطے جائز کیوں نہیں پیا بندہ جی صحابی کول گناہ ہو گیا ہے، تے تیرے میرے واسطے گناہ دلیل نہیں بنیا کیوں جو اسے صحابی تو ہے صحابی جنا تو ہے روکے جناس حرام سمجھے اور سانو او بھی ہے ہوںفا ناجائز ویخنی نہیں میں پوچھنا واسطے کیوں پیر پیر داڑی بیٹھا ہے تو مڑ بھی پیر منی بیٹھا مینو جنت لو آ میں ضرور لو سدک جاوا آ گیل بردری طرح سبحال سریا سریت اپنی دن چشتیاں شریف گیا تقریر دیکھ چل کی بہشتی دی میں بابے فرید کی بہشتی موہری سے قطار لگی کھڑی ہوتی ہے پانچ میل دی کدی مسجد دے کوئی قطار نہیں دیکھی پھر جیتے قطار لگتی ہے اتنے جدو وقتی نماز دا وقت آتا قطار نہیں نماز کوئی پیسے سپاہی سانو پہلو اگر کسی بوہے دروازے نال جنت لب جاندی نا حضور دی شریعت مخالفت دے باوجود رب سونے چپارے میں ہاں اللہ تعالی مدینے ایک موری چا ایک دروازہ حبیب نرمانا پھاڑو تسی لنگ جاؤ تو پچھوں یہ لنگھی جانے رب سونے دروازہ اتنے نہیں بنایا کوئی رب سونے جو بنایا انتفا کی تو آخر سمجھ لو کسی ولید دربار تو کسی ولی دروازے گزرنے برکت مل سکتی ہے جی جنت ملے گی تو کسی دروازے لگن لال نہیں شریعت شریت جنت ملتی ہے بابا سی وہ چونڈیاں پہ لگا جی آج گل تیری بڑی گلت ہے توں تو اگا ٹپ بہت اگ لو ٹپتی نہیں ہوں آابا جی جو مردی کرے جنتی نزدیک میں چل تو پنڈ سی اس بابے کا چشتیاں شریف تقریب تھی میں کیا بابا جی چل لگے توں تو میں آیا مگر میں اچھا تو نہ کٹا تو نہ کوئی شاید نہیں چڈنی تو میں لنگ جاگا بہشتی کے ہوئے ہوئے ہوئے بابا دا تڑ لگے گا کل میں بس بابا جی بس میں کبلا جی ہوں جدو میں تیرا وچا کٹا کھول لوا تیر گھر سمان چوک چک تیری کوتی کھول لوا تو میں بابے کے چو نہیں لنگ ستا لنگ پوا گا تو تیری کوتی اڑ جائے گی آئے دنیا واسطے کوئی نہیں یہ ساری عزتی لٹی جان دی جان کسی دا مال لٹی جان جو مرضی کی جان ایک جیری پا کے آن آخر پچھلے ماف جنتی اگوں پھر سبحان اللہ آخو جا بستی بستتی بیٹھے ہونا خوش ہوا بیٹھا بس سوکھی لبی خرائے اگلے دن ایک مکر آیا ہے مکروی خدا دی خدا, دی خدا دی گول ہویلی لکھے پتا نہیں تقریب تے تھے پیرف شاہ صاحب مروانے ٹٹے ارف شاہ صاحب عرف علی شاہ صاحب پچھلے سال ایتکی تن بلایا نا پرسو ات شاہ صاحب کی پہنتے آ جی پٹھے کی وڈ لینی یہ قسم خدا بشا صاحب کے ڈیرے تل کر گیا ہی وہ میں مڑکی کرتا پہلو تو میں موضوع آیا سارا سمجھایا قرآن آدیش کے میں کہہل لوگ جہے فضیلت بیان کرتے ہیں کسی عمل کی یہاں جہلوں بھی پتا نہیں کہ فضیلت کی اور فضیلت بیان تے یا باقی دے دین کی اہمیت ختم کر دین گے یا گنا چھٹی دیں گے یہ لانتی پتا کوئی بیان ہے حدیث قرآن دا مطلب مانا کی پرت لیا جہاں کتاب اور میں کیا میں شاہ صاحب نو شاہ جی جی دی تے پٹیاں منجی ایبحان اللہ معاف ہو جی میں کیا مر اتنا لگے آنے میں آخیا اٹھو سارے چلیے پیر ہوران کی کوئی نہ چڈیے شاید ہر <laughs> شاید چک موڈے تکھیے تو اتوں جب ٹرن لگیے تو پیر ہو رہی سان تل تو, تو پینڈ تھی اس بابے کا چشتیاں شریف کے تقریر تھی میں آخیا بابا جی چل لگے توں تو, تو میں آیا مگر میںر نہ وچا کٹا کوئی شا گھر بھی نہیں چھڈنی تو میں لکھ جا گا بہشتی ہوئے ہوئے ہوئے بابا تڑ لگے گا کس بابا جی بس میں کبلا جی ہوں جب میںری تیرا وچا کٹا کھول لوا تیرا گھر کا سامان چک لوا تیری کھوتی کھول لوا تو میں بابے کے دروازے چو نہیں لنگ ستا لگن پوا گا تو تیری کوتی اے دنیا واستے کوئی نہیں یہ ساری عزتی لٹی جان دی جان کسی کا مال جو مرضی کیتی جان یہ ایک باری جیری پا کے آن آخر پچھلے ماف جنتی اگوں پھر نویں صبح آخو جا بستی نا ہونا خوش ہوا بیٹھا بس سوکھی لبی خراب اگلے دن ایک مکر آیا ہے مکروی خدا دی خدا بٹھا گول ہویلی لکھے پتا نہیں ادھر تقریب تے تھے پیر ارف شاہ صاحب مرمانے ٹرف علی شاہ صاحب پچھلے سال ایتکی تن بلایا نا پرسوں میں اتنے تو شاہ صاحب کی پہنتے جی پٹھے کی وڈ لینی یہ قسم خدا بشا صاحب گل کر گیا میں مڑکی کا پہلو تو میں موضوع آیا سارا سمجھایا قرآن ادیش کے میں کہل لوگ جہے فضیلت بیان کرتے ہیں کسی عمل کی یہ جہلوں پتا نہیں کہ فضیلت کی اور فضیلت بیان دے دے گے یا باقی دین کی اہمیت ختم کر دینے یا گنا چھٹی دا دیں گے یہ لانتی پتہ ہی کو نہیں بھی بیان کی کرنا حدیث قرآن دا مطلب مانا کی پرت لیا جہاں کتاب اور میں کیا میں شاہ صاحب نو شاہ جی جی دی پٹھے پنڈ منجی سبح اللہ معاف ہو جی میں کیا مر اچان لگے آنے ہاں میں آخیا اٹھو سارے چلیے پیر ہوران کو کوئی نہ چڈیے شاید ہر شا چک موڈے تکھیے تو اتو جگیے تو پیر ہوری سان آپ آکیے سبحان اللہ چلو پیر جی ہر شا پیتی گئی میں پیر بنتی جی پیر ہوں فتوا دے کہ تخشا تو ٹھیک ہے لے جا مڑ تو سمجھی پیر سچ آ جی آ کے نام مراد آپ کعبے کلو کے ایک لت داری رات تسبی پے نا میرے پی جیڈ نہیں ہو سکتی مڑ سمجھ لے دن مار گیا مہاج تمہیں جٹان خوش کرنے کی خاطر لو تو سال آؤ میں رب کریماں آتا خدا دینا جوکروں سنن کی بجائی ماں میں دیکھو کسرا سننا چاہیے کس بھی آن نہیں افسوس یہ مکر سنکھوں کے چشتیاں تو مکرے نہیں نا میں الحمدللہ للہ مکرے نہیں میں مبلب باعث مکرے وہ ہوتا ہے جو کسے کہانیاں سناؤ شعر سنا اور مبلب وائز وہ ہوتا ہے مستفا کا دین سنائے حرام حلال سمجھائے جنت دوزت کا فکر دیواوے قبر کا ڈر دے اللہ لگی ایک تھا مکر مشتاق سلطان ہی میں تھوڑی دسا جائے مشتاق سلطان جان لو بڑا ڈھاڈا تھوڑا نے سدکے کیوں کہ سمجھدار وہ پیا شیر پڑیا تو تقریر دنیا سارا رل کے پڑو تو خدا بھٹا بہ جائے اپنے اپنے چھڑتا میں اپنے ابو جال بھی اپنا ہی پھر ابو جال بھی گھر کو سڈا کوئی اپنا نہیں میں چیز دا صرف حق اپنا ہے حق وا ہے وہ ساڈا بس سا کوئی اپنا نال ہے رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بھٹا یہ توفر لگتا یا ایمان کفر والی گل کہ چپرو میں پچھلے کا ایمان ویک لوا یہ کفر والی گل کہی لگی جے دنیا شاباش میرے بچے شابا ایمان دسو میں کیوں پوچھا ملا ایڈا ٹوپ رکھی فرد میں پاکستان ہوں دس ہزار لیتا ہوں یہ بچارا بال جٹے دسی کا بندہ ہے یہ پتا لگ گیا کہ گل دنیا پا بیٹھا ہے کفر ہے تو لگا کڑپائیں چن بولو یہ تو قوم دلم نے ماشاء اللہ خطے پاکستان حدرت صاحب فلانے صاحب آ رہے وہ سب پتا کو نہیں کتا بھاؤ کے کسے سورج بھوکتا ہے کسم خدا کی کر کے کتے بہڑے باقاعدہ کفر تین بھاؤکتا جڑا لان پی رکھی جائے کہ رب دنیا بنا کے توڑی جا سڑنے والی توڑی جانا ہے یہاں نالوں مڑ کتے نہ چنے ہوئے کتا نکاح تو نہیں ترنا وہ بھوکے کے گا تو دشمن نو بھوکے کے گائے بھوکے تو ساڈا ایمان لے گیا ہے سجڑا میں تیرے سون دے کی کی درد رواں کی ویڈ کرا تیری نیند بڑی لمبی تینوں سوا والے سو گئے پر نہیں جاگے اللہ میں اقبال تینوں جگا اور جگا جگا کے آپ سو گیا دشارا. پر تھی بھی جاگے دے گرو ہے میں کسمیا نہ ایس وقت یہ ہوئی لانت اس بریلوی قوم کہ حق دین قرآن شریت نیچا رکھا ہے کسی ممل چا کیتا؟ پیر دے عمل نو اگے چایتا کسی کسے دے عمل نو اگے چا کیا کسی لیڈر دے عمل نگے چا کیتا؟ شریعت حضور کسے کسی واسطے دلیل نہیں رہی اج ہک جا کن پیچھے اور باطل اس قوم دے آ گیا تاں قوم دن بدن دن بربادی نو جا رئیے پھٹ دن تشیہ شیعہ پھٹ دن تا وہابی پھٹ دن تا زندگی بندن پھٹ دن تا ملہد پا بندن پھٹ دے ایوہی ایو ای پھٹ دے پہنٹ ہار بد بد اب پھل دا ہے پیا اوے ظالموں جے تیرا دل دماغ ساڑے ہوئے کہ ساڑے واسطے کسی دا عمل دلیل نہیں محمد عربی پاک دی شریعت دلیل ہے کہ عدور پاک دی امت دا اجماع دل شریعت دی گل آئے نا دلیل شریعت دلیل ہوتاب لکھا ٹی وی حرام ہے اور ٹی وی والے امام مگر نماز ہی جائز نے پڑھیا جی لکھا جلال احمد امجدی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سولہ کی لکھا اچھی آباد میں پڑھا ٹیلیویژن اچھی آبادی نجائز ہے اور اسے دیکھنے والے لوگوں کے پیچھے پڑھنا <تصفيق> <دون> نواز پڑھنا تھوڑا لے نواز کر چڑھنا ٹیلی ویزن ٹیلی ویژن دیکھنا حرام اور نجائز ہے اور اس کو دیکھنے والے فاصلے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا گہز نہیں اچھا ٹیلی ویژن ویکن والا امام نہیں بن سکتا تو پیر جی جی بخشی برادری جنتی لوگ ایسے کہڑا امام ہے الا ماشاء اللہ گنفی بہلا ہی ہوگا چکلا نہ ہو شرعہ شراہ کتاب ایک لکھا جی مجموعہ فتوا بریلی شریف صفحہ نمبر تین سو پڑھا نہیں ٹی وی دیکھنے والا فسق و فجور کا مرتکب ہے کہ اس سے تعلق ربط ربط رکھنا باعث ہے و الزام ہے اور ان سے بچنا فرد ہے لہذا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نادرست و ناروا اس امام کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے قطع تعلق کرے اور جدا ہو جائے یقیناً اگر امام مضبور ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسے امام بنانا گناہ اس کی اقتدام نماز پڑھنا مکرو تاہمی واجب الدا یہ لکھا گیا जिस इमाम का ताल्लुक होरस्ती होर जाके बहर आंता होता हो, हो, वे, हो इमाम दे मगर नमाज जायद नहीं इमाम बनाना हराम है हांजी उस पिछे जी नमाज पढ़ी वोबारा पढ़ो इमाम दस जोड़ा टीवी वाले घर है जाब उन मगर तजाय कोई नहीं तो जिस कंजर के घर अपने हो فتو دے وہ حضرت جی گل میں دا جڈی اشرف تھان بھی حضرت جا رہے ہیں مسجد میں حضرت کے ایک مجروب مرید تھے جنہ کتاب لکھیے جنہیں اشرف سبان نے جہدے جی گل لکھی وہ ہوں دروازے دیکھ بیٹھا ہے. حضرت گزر رہے تھے اس نے عرض کی حضور میری حسرت رہتی ہے کاش کے میں عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں آتا تو حضرت مسکرا پڑے کہا نیت اچھی ہے سواب ملے گا آ ویکو دھائی خدا دی جنہ دے وڈیرے بزرگ رہنما فت دی بندہ خدا شریت سچی خری چنی پونی جیڑی ہے نا اللہ د پیارے محبوب کے بلیاں نبی پاک کے سچے مزہ بارے سنیا کے بچ ہی رہ سکتی باہر نہیں ہو سکتی سمجھ آ گئی نہیں اے ہوئی مولا نا جلال الدین احمد امجود صاحب اپنی کتاب خطبات محرم کے آخر لکھ دے ہیں نہ میں ووٹ دیتا ہوں نہ لیتا ہوں نہ کبھی کسی کو دیا ہے اور نہ گھر والوں کو دینے دیا ہے شگرد نے بارش بھی ہے تالیاں شگرد نے غرض ہے ایمان میں ایس وقت اگر سنو میں آخری گل کر کے گل مکا ایس وقت اگر رکاوٹ بھی بنے کھڑے ہیں نا حکومت تو بعد دو نمبر ملا دو نمبر پیر میں پورا ملک ازمائی کر جو یہودیت اسران حدیث کرن دی ایک کوشش کرتے ہیں عوام ناسن خدا والے پاسے نہیں پاؤں حضرت سال اسلام اپنی جنتریا ٹپ دی غیرت نہیں سکل چند ہاتھوں کے لوگ پردے کتنے کرانے اپنی دی دی دی غیرت ہو سکی تو لوگوں نہیں کر ہاتھ لال پچھ موٹر سائیکل بہا کے چڑی آفتی بیٹھا ہے خدا خوف کھا نہ مرادہ گارچ والی بیٹھا ہے کچھ ہیا چکا مدرسے نساب بش کا موہر یافتا ہے یہ رکھا پڑھاؤ پڑھا رہے جی میرے ورگے گل چی ہوں دکھا قوم نے آخر کت آخر ہاں جی میں صحیح دسا یہ ایجنٹ ہے انڈیا کا یا پاگل ہے میں نام لے کے کرنی ہوتی ہے میں اس طرح بولد سواد آتا نہیں میں منافقت کرتا ہی نہیں چا بولنا ہونا چٹا ننگا ہی بولتا نے جیالت کرنی تر جاؤ میں سی ہوں پھر میں بولوں گا ادھا گھنٹہ اور بولوں گا سانو یہ سبق ملے ہی نہیں کہ گمراہ تے بدین دا یا کسی کا فرس کو فجور بیان کرنا ہوے تو قوم نے اس سے فتنا تو بچانا ہوئے پھر دا لانا لو یہ ہمیں کوئی سبق نہیں ملا ہمارا سبق یہ ہے حضور نے فرمایا برے کا نام برے کی برائی کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں ہمارا مقصود فتنے سے بچانا ہے یہ ایجنٹ ہو مین پاگل دجنٹ آکی جانا مینو میں بولا بولے ماری بکواس ملاو نے کیوں سمجھ آ رہی ہے بس میرا مزہ یہ میں جی گل کر رہا ان پوری کرانا تو پھر اگان ٹراناگا گل کے اگان جانا میرا کام نہیں ہوں جیسا کہ پاگل ہے تو میں اللہ تعا کے فضل نال ثابت کیتا کہ اجنڈ کون پاگل کون ہوتا ہے اور رب سونے دے فضل و کرم لولتی بند ہو گئی اور پورے ملک جوگا جو نہ سجنا مڑ یہی سبق ملبی میری بات اگر حدیث سریت کے خلاف ہو تو مار دو کون ہوتا ہے جس کو ہم پوچھتے اور ہم کچھ نہ کہیں اللہ کرمانا جواب دیا گے زبان ٹھیک رب طاقت دیتی تو بچ کے ساتھ چھوڑیں گے اصل کو بت پرست نہیں محمد اربی کا کرم پڑیا اللہ کا پیڑ کا نہیں سمجھ آ گئی نی توجہ بولو سبحان اللہ گل میں جو سمجھاونا چاہتا سا قوم دے ذہن کہ ہر کسی شریعت کنڈے نال توڑ شریعت بندیاں بندیا توڑ یہ مومن رہنے مومن بس یہ میں سمجھانا تھی مثالاں ہر پاسوں دے کے دوں سمجھا چھوڑیا اللہ تعالیٰ مسلمان دا آج کے بیان کی مکمل ریکارڈنگ کہ کس نے حافظ محمد ارشد علی نقش بندی مجددی صاحب مین بازار جلا بھٹیاں سے حاصل کریں اس پروگرام اس محفل پاک کی مکمل ریکارڈنگ حافظ محمد ارشد علی نقش بندی مجددی صاحب مین بازار جلال بھٹیاں سے حاصل کریں دا اللہ دیا بند بے لی آخر سونے محبوبہ سانو دیدار کروفا مدینے کے تاجدار کا دیار منگنا سوکھی گل ہے اللہ دیا بندے تینوں